مکہ پھر مکہ سے پھر یہ مختلف منازل ہیں منازل کے نام بھی نے محفوظ کیے ہیں یہاں سے پھر آپ گزرتے گزرتے آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں جی جی شروع کرنا اب آخر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوفہ سے وہ دوسری طرف چلے گئے تھے خیر مولانا توقیر الرحسن صاحب کیا ہے جی وہاں صاحب ہیں تو جی اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علیہ رسول کریم پانچ روزہ تاریخ کورس کے تیسرے دن کی یہ دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے اس سے پچھلی نشست, نشست میں ہم بات کر رہے تھے حضرت حسین اللہ تعالیٰ کی شہادت اور واقع کربلا پر, پر آخر میں جہاں بات ہمیں اچانک ختم کرنا پڑی تھی کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا تھا وہ یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اس بے دردی کے ساتھ شہید کیے جانے پر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا ایسا ہی ہے اب جب یہ مسئلہ آتا ہے تو یزید کو بچانے کے لیے عام طور پہ وکلاء یزید ذکر کر دیتے ہیں حضرت علی کا ذکر چھڑ دیتے ہیں یعنی حضرت علی پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ کا دفاع کرنے والا کہتے ہیں یہ صحابہ کا دفعہ ہے کہ آپ ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک خلیفہ راشد پر حملہ کر دیں اور حملہ بھی بالکل غلط چھوٹ اور بہتان وہ بات کیا کرتے ہیں کہ جی اگر یزید نے قاتلان حسین کو کچھ نہیں کہا تو حضرت علی نے بھی تو نہیں کیا تھا حضرت علی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو نہیں پکڑا تھا تو جس طریقے سے حضرت علی جن وجوہات سے نہیں کر سکے یزید بھی انہی وجوہ سے نہیں کر سکا اول تو یزید اور حضرت علی کا کیا مقابلہ ہے کیا موازنہ ہے یہ تو میں صرف مشابہت یہ مثال بنتی نہیں رہا سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ مدرس سے نہیں آیا اور وہ کہے کہ جی شیخ الحدیث صاحب بھی تو اس دن نہیں آئے تھے محتم صاحب بھی تو اس دن نہیں آئے تھے پاسے میں آئے نہیں تو حضرت علی نے بھی تو نہیں کیا تھا تو اول تو نسبت خاکرا را بالم پاک لیکن دوسرا اگر آپ اس کو بالکل خالص ایک تحقیقی طور پر تفتیشی افسر بن کر ہی آپ ہیں اور آپ خدا نا مرتبہ صحابیت کو نظر انداز بھی کر کے دونوں کو برابر لا کے کھڑا کر کے آپ دیکھیں محض حکمران کے طور پہ تب بھی یہ بات غلط ہے وہ غلط اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کا قتل کیا ان میں سے کوئی آدمی حضرت علی کے علاقے میں نہیں تھا کوئی آدمی حضرت علی کے علاقے میں جو کا دائر حکومت تھا ان کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا آزمانی جیسا میں نے عرض کیا تھا کل کہ وہ لوگ حضرت عثمان پرسوں،, پرسوں کے درس میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر کے وہ مصر سے آئے ہوئے لوگ تھے مصنف ابن عبی شیبہ کی صحیح روایت کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ قتل کر کے فرار ہوئے اور مصر و شام کے بیچ کے کوہستان میں چلے گئے وہ علاقہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں آسم آ رہی یعنی؟ بات تو تب ہوتی کہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ حضرت علی کے دسترس میں ہوتے اچھا اب یہاں پر مسئلہ یزیر کے ہاں معاملہ بالکل الرٹ تھا جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا وہ یزید کے علاقے میں تھے یعنی عراق یزید کا گورنر بیٹھا تھا عبید بن زیاد وہ وہیں پہ تھے نامزد تھے نامزد تھے پتہ تھا ان کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں جو درجہ بدرجہ ذمہ دار تھے عبید اللہ بن زیاد کے جس نے لشکر بھیجا عمر بن اساد جو سپاہ سالار تھا لشکر لے کے گیا شمر بن ذل جوشن جو نائب سپاہ سالار تھا جس نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو قتل کرو جب کہ آپ سجدے میں تھے نماز ادا کر رہے تھے ٹھیک ہے اور سنان بن انس اور خولی بن یزید جنہوں نے قتل کیا ایک نے سر کاٹا اور ایک نے تلوار ماری برچھا مارا سب نام موجود ہیں کہ اور ان میں سے جن لوگوں نے قتل کیا ہے انہیں اپنے آپ کو چھپایا بھی نہیں کہیں بھاگ گئے ہوں بلکہ بخاری کی روایت کے مطابق وہ سر کاٹ کے عبید اللہ بن زیاد کو لا کے دیا گیا بولو خود لے کے آ کہ لیجیے جناب کتنا بڑا کام ہم نے کیا اور خود قاتل کے اپنے اشعار اس کے فخری اشعار ابقر و ذہابہ میری سواری کو سونے چاندی سے بھر دے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو نصب میں سب سے اعلیٰ ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں تاریخ حتیٰ کہ حجات بن یوسف کے دور تک وہ قاتل زندہ تھے یہی بن و کی حکومت تھی تو حجات بن یوسف کے بارے میں وہ تاریخ میں روایت مشہور ہے بڑی مضبوط سند کے ساتھ ہے کہ حجات بن یوسف کے سامنے شخص نے کہا جو قتل میں شریک تھا تو حجات نے کہا بتا کیسے قتل کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح نیزا مارا وہ ہبر تو ہبرا نیزا مارے خوب سوراخ کو میں نے چوڑا کی تو حجاز کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ تو اور وہ تو اور حسین وہ آخرت میں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے ارے بدبخت یہ کیوں نہیں کہتا کہ حسین جنتی ہے تو دوزخی ہے اسے بھی اس میں شک ہے اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے بھی تم دونوں سے ایک تو جنتی ہوگا ایک دوزخی ہوگا بات میں یعنی ہے تو وہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے چلیں ان قاتلوں کو چھوڑیں آپ جن لوگوں نے لشکر بھیجا وہ تو بالکل سامنے تھے اگر کوئی کہے کہ جناب اس ٹائم بھاگ گئے روپوش ہو گئے عمر بن سعد اپنے منصب پہ تھا کہ نہیں شیمر بن زل جوشن اپنے منصب پہ تھا بن زیاد اپنے منصب پر تھا تاریخ میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہو. تم نے ایسا کیوں کیا زیادہ سے زیادہ یزید کی طرف سے جو ریكشن آپ کو ملتا ہے وہ رونے دھونے کا ہے عبید بن زیاد کو برا بھلا کہنے کا ہے گالیاں دینے کا ہے لانت کرنے کا ہے اگر حکمران مجرم کو لانت کر کے فارغ ہو جائے تو بتائیں وہ حکمران کس لیے بنائے یہ کام تو مظلوم کا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا بات سنیا تو اس مسئلے میں یزید کو بچانے کے لیے حضرت علی کو سامنے کر دینا یزید بجائے حضرت علی کا دامن داغدار ہو جائے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے ناصبیوں کا طریقہ ہے یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے خیر حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے و رسا کو ان کے گھر والوں کو عبید اللہ من زیاد نے شام بھیج دیا وہاں پر یزید کے ہاں ان کو ٹھہرایا گیا یزید نے پوچھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو اس حال میں دیکھتے تو ان کے ساتھ کرتے تو یہ الفاظ ایسے تھے کہ دربار میں جتنے لوگ تھے علامہ ابو العرب لکھتے ہیں اپنی کتاب المحن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو رونے نہ لگا تو یزید نے کہا چلو ان کو گھر بھیجو ان کو عزت و احترام سے ٹھہراؤ ان کا خیال کرو تو یزید انوں کے ساتھ مہمانداری کی گھر میں رکھا اچھا سلوک کیا خود قافلہ اہل بیت کے جو راوی ہیں وہ یزید کے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے ہمیں کیا ضرورت اس کا انکار کرنے کی انکار ہم تب کریں کہ جب اس حسن سلوک سے یزید کے اوپر جو داغ لگائے وہ دھل جائے ہمیں تو یزید سے نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے نہ کوئی ذاتی دوستی ہے ہمیں تو حقائق دیکھنے ہیں اور ہمارا کام صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہے یزید کی عزت و ناموس وہ ہمارے ذمے نہیں ہے وہ اسی کے ذمے تھی اگر وہ اچھے کام کرتا اگر قتل حسین کے بعد وہ اس میں شریک نہیں تھا اس پہ خوش نہیں تھا جو شریک تخاضہ سے اس پہ عمل کر دیتا تو اسے کوئی برانا کیا کرتا یہی کہتے کہ یار اس کے زمانے میں ہوا ہے اس نے پھر جو ہوا اس نے کیا افسوس کی بات ہے کہ جو کام یزید کو کرنا چاہیے تھا وہ بعد میں دوسرے لوگوں نے کیا جو حقیقت میں اس کے اہل بھی نہیں تھے اس کام کے کرنے کے مختار ثقفی وغیرہ تو پھر وہ مسئلہ ادھر آ جاتا ہے کہ انَ اللہ دین برغ الفاظر میں اپنی جگہ آپ کو بتاؤں گا یزید کے ذمے جو تھا اس نے بالکل نہیں کیا اچھا صرف اس پہ اکتفا نہیں ہوا اگر آپ کہیں کوئی بندہ کہے یار یہ یزید نے لشکر نہیں بھیجا یہاں تک بات کرتے ہیں کہ یہ لشکر شام سے تو نہیں گیا تھا لشکر تو عراق نے تھا عراق والوں نے مارا تھا یہ ہیرے بہانے یزید کو نہیں بچا سکتے اس الزام سے اگر پاکستان میں کسی صوبے میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ کے یہ کہیں گے کہ وہ حکمران کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کی اطلاع کے بغیر ہو گیا لیکن ہونے کے بعد کیا ہوا تھا ہونے کے بعد کیا ہوا اور اس زمانے کے حکمران آج کل حکمرانوں کی طرح محدود اختیارات نہیں ہوتے تھے کہ ایک صبح میں ہماری پارٹی کی حکومت ہے دوسری کا دوسری وہ صوبائی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی وہ عسکری قسم کا نظام تھا جو اشارہ ہوتا تھا اس پہ عمل ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یزید نے صرف یہ نہیں کیا اس کے بعد تقریباً دو سال تو اب یہ نے کہ امت مسلمہ شش در تھی کم سم حیرت سکوت خاموشی سناٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے ابھی ساٹھ سال بھی نہیں ہوئے نس صدی گزری ہے نبی کا نواسا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو جائے اس بے دردی سے خاندان سمیت امت ہے کی کیفیت میں تھی دو سال کے بعد مدینہ منورہ میں بانس صحابہ کے اور تابعین کے بہت بڑے مضمع نے یزید کے خلاف فروج کیا ہے اور اس خروج سے پہلے بھی ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ یزید نے اپنی سانک بہتر کرنے کے لیے لوگوں کو بار بار بلاتا تھا اور ان کو خوب نوازتا تھا روپیہ پیسہ دیتا تھا ان کو تو یزید کے بارے میں جو اس کی سخاوت کی داستانیں ہیں بہت سخی آدمی تھا وہ سخاوت یہی تھی تو بہت کچھ اس نے دیا تو مدینہ منورہ سے جو بعض صاحب کرام اور تابعین آئے ان کو بھی ملا وہ یزید کے پاس رہے اور چلے گئے واپس جب وہ واپس گئے ہیں تو واپس جا کے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے یزید کے خلاف خروج کر ہی کرنا ہے جو ہم وہاں دیکھ کے آئے اس کے حالات وہ تو جو ہم نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کے بعد انہوں نے خروج کا اعلان کیا اور موت کی بیعت کی اور یزید کے لشکروں سے لڑے ہیں اور لڑکے اکثر شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں گرفتار ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ یزید کے فسق و فجور کی ناقابل تردید دلیل ہے کس طریقے سے ان لوگوں کا یزید کے خلاف خروج کرنا یہ متواتر ہے کوئی ایک آدھ روایت نہیں ہے یہ متواتر کے ساتھ ثابت ہے اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اچھا یہ بات بھی ہے کہ وہ کرنے والے نیک لوگ تھے یعنی صحابہ کرام تابعین تھے اگرچہ بہت سے صحابہ تابعین نے خروج نہیں کیا مدینہ کے بھی بہت سے صحابہ نے جن میں عبداللہ بن عمر بھی تھے انہوں نے خروج نہیں کیا لیکن جنہوں نے کیا ان کی نیکی میں ان کے علم و فضل میں ان کے مقام و مرتبے میں ان میں سے جو چند صحابہ تھے ان کی صحابیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ٹھیک ہے تاریخ و متِ مسلم میں دکھائے میں تھوڑے سے نام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وہ کون کون حضرات تھے آپ ذرا اس میں سے جنگ حرہ کا نقشہ کھولیے گا ذرا اس میں جنگی ہررا والا دیکھیں اس کو کلک کریں ذرا اچھا میں آپ کے سامنے صرف نام پڑھ رہا ہوں آپ دیکھیں ذرا صلی اللہ علیہ نسب یعنی میں, میں نے اس سارے بڑے عالی نصب تھے کسی کی رشتہ داری نبی پاک وسلم سے ہے کسی کے محت المین سے کسی کی اب یہ زمانہ سن 63 چونسٹھ تریسٹ کا آخر تھا تو اکثر صحابہ کے تو اکابر تو گزر چکے تھے نا تو یا تابعین تھے یا یاگرگر صحابہ تھے علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے صاحبزادے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین پوتے ابو بکر عبداللہ سلیمان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کے ماں شریک بھائی موسا بن حارث یہ میں شہداء کے نام بتا رہا ہوں آپ کو جو یزید سے لڑکے جو شہید ہوئے جنگ میں یزید کے لشکر سے ام المین سودا بند زما کے بھائی عبدالرحمان ام المن سودا بند جماعت کے تین بھتیجے ربیہ عامر عبداللہ امین سودا بند جماع کے حضرت الرحمان طب اور ان کے بیٹے عبد الملک عبد الرحمان بن اوف کے بیٹے زید اور تین بھتیجے ابان ایاز محمد سعد بنبی وقاص کے دو بیٹے اومیر اور عامر سعد بنبی وقاص کے تین بھتیجے اسحاق عمران محمد سعید ابن زید یہ سارے اچھے مبشہ آ ہیں آپ کے سامنے سعید ابن زید کے بیٹے عامر اور پوتے ابو بکر حضرت ہاطب بن ابی بلتا کے بیٹے پوتے عبداللہ، حضرت نصور مخرمہ کے بیٹے محمد رتبہ بن غزوان رضیونہ کے بیٹے عبداللہ بنو زما کے واہب بن عبداللہ یزید بن عبداللہ ابو سلما بن عبداللہ مقداد بن وحب خالد بن عبداللہ مجموعی طور پہ قریش کے ستانوے افراد شہید ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کوئی صحابہ کے بھتیجے تھے کوئی بھانجے تھے کوئی بیٹے, بیٹے تھے ٹھیک ہے تو یزید کا جو لشت ہے میں صرف آپ کو پوائنٹ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنے لوگ جو شہید ہوئے سے لڑکے تو وہ اتنا بڑا کام جو کیا کسی یقین کے بغیر تو نہیں کیا صرف شکی بناپ اتنا بڑا کام کریں گے اور گئے خود دیکھ کے آئے ہیں وہ پہلے نہیں کر رہے تھے پہلے شاید سونا سونا ہو یا ہو سکتا ہے وہ فصو فضول والی باتیں غلط ہوں دیکھ کے آئے ہیں پھر آ کے اعلان کیا ہے جب اعلان کیا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انہوں نے یزید کا کفر دیکھا تھا یا سشق دیکھا تھا ٹھیک ہے حکمران کے خلاف خروج کرنا اس کے بارے میں قدیم اقوال دو تھے ایک قول یہ تھا کہ جب تک کفر بواح نہ ہو تب تک خروج نہیں کیا جا سکتا دوسرا قول یہ تھا کہ سِفق کو فجور کی بنیاد پر بھی خروج کیا جا سکتا ہے یہ دونوں اقوال تھے جو پہلا قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور جمہور صحابہ کرام کا تھا جو بعد میں پھر جمہور امت کا اس پہ فتویٰ ہو گیا دوسرا قول وہ بھی بعض صحابہ کرام کا تھا اور بعد میں بعض فقاہ کا بھی مسلک رہا ہے کہ فسق و فجور کی بنا پر بھی ظلم کی بنا پر بھی خروج کیا جا سکتا ہے ایسا ہے کہ نہیں تو ان حضرات میں جو گئے ہیں جو دیکھ کر آئے ہیں پھر لڑے ہیں تو یا تو انہوں نے کفر بواہ دیکھا ہے یا فصق و فجور دیکھا ہے دونوں میں سے ایک بات تو دیکھی ہے نا تو کفر کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے اہل سنت میں سے روافذ اس کے قائل ہے جب کفر با کی ہم نفی کرتے ہیں تو صرف خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں اور یہ پوائنٹ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا ان کی کتاب ہے زبل الجہ الم صدر رسول تعبیر میری اپنی ہے لیکن بات ان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یزید کے خلاف خروج کرنے والے کہتے ہیں یزید کے حق میں جو بات لوگ کرتے ہیں نا وہ صرف زن کی بنا پہ کر رہے ہیں یزید اچھا تھا یہ تھا وہ تھا تو انہوں نے کہا یہ زن جو ہے نا اس زن کو آپ یہ زن آج کل کے لوگوں کا ہے یعنی یزید کے حمایتیوں کا اس زن کو وہ ترجیح دے رہے ہیں چودہ صدیوں پہلے موقع پر موجود ان صحابہ کے جنہوں نے خروج کیا تھا ان کے زن پہ نہیں ان کے یقین پہ چودہ صدیوں پہلے جن لوگوں نے خروج کیا یقین کی بنا پہ خروج کیا ان کے یقین پر آپ چودہ صدیوں بعد اپنے ذن کو ترجیح دے رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں بات سمے آ رہی نہیں اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یزید کے سس قیس میں ان کو, ان کو کوئی شک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات میں نے آپ کو بتائی ہم واقعہ وقت سے متعلق تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں نظر آ رہا ہے جی آپ کو بھائی ہم سے اس کو ذرا بڑا کیجیے گا اس میں پورا اس کے اندر آ جائے اسکرین میں جب یہ لوگ واپس آئے ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ یزید کے لشکر انہوں نے اعلان کر دیا اب یہاں پھر دیکھیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی علیہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ آپ نے نیک لوگوں سے مشورہ کرنا ہے اور آپ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یزید جو ہے وہ رائے پہ اسرار کر رہا ہے یہاں پہ یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے شام میں جو صحابہ ہے جو تابعین تھے ان میں سے ہر ایک نے یزید کو منع کیا تھا کیونکہ کو پتہ تھا پہلے ہی واقع کربلا سے جو بدنامی ہوئی ہے وہی وہ کم نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یزید آپ لشکر نہ بھیجیں حضرت نعمان بن بشیر جو معذول ہو کے شام آ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ میرے سپرد کر دیں میں ان حضرات کے پاس جاؤں گا اور اس مسئلے کو میں حل کر لوں گا وہ خود امساری تھے مدینہ کے تھے رشتے داریاں تھیں وہ چلے جاتے مسئلے کو حل کر لیتے مگر یزید تو تلا ہوا تھا پر عبداللہ ابن جعفر نے منع کیا حتیٰ کہ یزید کے اپنے بیٹے اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید نے جو 17 18 سال کا نوجوان تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا اس نے بھی منع کیا کہ ایسا نہ کریں لیکن تولا ہوا تھا کہ میں نے اپنی طاقت دکھانی ہے تو اس کا اس موقع پہ اس کا قول ہے اس نے کہا کہ ان لوگوں نے اب تک میرا میری نرمی دیکھی ہے میری سختی تو اب دیکھیں گے تو لشکر کو کہا کہ مدینہ پر حملہ کر کے لڑنے والوں کو قتل کرنے کے بعد لڑنے والوں کو قتل کرنے کے بعد مدینہ میں گھس کے تین دن تک مدینہ کو تم نے لوٹنا ہے تین دن تک مدینہ کو تم نے لوٹنا ہے اور یہ آپ بتائیں کہ جس شہر کی عظمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ برا ارادہ کرے جس نے شہر والوں کو ڈرایا تو اس نے میرے دل کو ڈرایا اتنی ضرورت تھی حملہ کرنا تھا اور مزید آپ دیکھیں گے یزیر کے دربار میں کوئی شخص لشکر کی قیادت کے لیے تیار نہیں تھا سب نے انکار کر دیا مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے تو اس نے پھر عبید بن زیاد کو لکھا واقعہ کربلا میں جس نے بڑی بے باکی سے اور بدبختی سے خون بہایا تھا اس کو لکھا یہ اصل میں اس کے دو نقشے ہیں یہ نقشہ غلط ہے واقع حرا کا نا جو پہلے نقشہ کھولا تھا نا آپ نے وہ صحیح تھا ہاں وہ چلے پہلے جتنا کھل گیا تھا نا اتنا ہی نظر آ جائے گا عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ واللہ لا اجمعو حاذا لاجما لا الحما لحاد الفاصق آخذو بدل بی بلد الحرام و ابن منتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ دونوں خباصتیں میں جمع کر لوں یہ نہیں ہوگا کہ نبی کے نواسے کو بھی میں ہی قتل کروں اور حرمین شریفن پہ حملہ بھی میں ہی کروں اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو یزید نے ایک اور بد وقت انسان جس کا نام تو مسلم بن عقبہ ہے مگر اصحاب جرح و تعبیر اس سے مصرف بن عقبہ کہہ کے یاد کرتے ہیں حالانکہ اسماء رجال والے حضرات بہت ہی معتدل ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کرتے ہیں کوئی کافر بھی ہو تو میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کسی کافر کا بھی نام بگاڑا انہوں نے لیکن اس کا نام بگاڑتے ہیں اتنا غصہ ہے اس شخص کے اوپر یہ شخص مدینہ کے باہر گیا لشکر لے کے اور جنگ شروع ہوئی ہے مدینہ کے دو ہزار بندے تھے یہ بارہ ہزار کا لشکر تھا لڑائی ہوئی ہے اور آخر میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی ہے اور بہت سے لوگ قتل ہوئے ہیں پیچھے خندق تھی اہل مدینہ نے اپنے دفاع کے لیے کھودی تھی بہت سے لوگ اس خندق کے اندر گر کے شہید ہوئے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ خروج ناکام رہا یہ خروج تھا اگر آپ اسے خروج کی تاریخ میں لے کے آتے ہیں تو خروج تھا مگر یہ خروج وہ تھا کہ جس کے بارے میں محدثین و علماء و کہا لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں دو خروجوں سے بہتر خروج نہیں تھے دو خروج ایسے تھے جن میں شامل سارے لوگ اہل تقوی علماء فقہاء لوگ تھے ایک واقعہ حررہ کا اور ایک بیرہ جماجم کا بیرہ جماجم حجاز یوسف کے خلاف ہوا تھا تو آگے میں اپ کو بتاؤں گا تو اس لڑائی میں جب یہ سب کچھ ہو چکا تو انہوں نے بدبختوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا مدینہ شہر میں گھس گئے مدینہ میں بری طرح لوٹ مار کی کچھ گھر تھے ان کو یزید نے مستثنا کیا تھا عبداللہ بن عمر کے بارے معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے تو انہوں ان کے گھر کو اور حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے وہ ادھر ہی آ تھے انہوں نے بھی خروج میں حصہ نہیں لیا ان کا خروج میں حصہ نہ لینا اس سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ وہ یزید کے حق میں تھے ان حضرات نے تو اپنے اپنے نتائج کو اور بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا مظلوم جو ماں تاری جمید صاحب کہتے ہیں نا کہ مظلوم انجام ظالم نہ بنو اور ظالم کا انجام اللہ کے حوالے کرو انہوں نے یہ حکمت یا اختیار کر دی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی علم میں تبلیغ میں ذکر و فکر میں کی میں گزارنی ہے ہم نے سیاست واسطے ہی نہیں رکھنا تو اس وہ بھی بات یزید کو پتہ تھی تو اس نے کہہ دیا تھا فلاں فلاں گھر ہیں فلاں فلاں گلیاں ہیں ان میں نہیں کرنا باقی پورے مدینہ کو لوٹو تو پورے مدینہ میں اتنی لوٹ مار ہوئی ہے کہ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ جو خروج میں شریک بھی نہیں تھے وہ بھی نکل کے گئے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا فقاہ صحابہ میں سے محدثین صحابہ میں سے وہ جان بچا کے مدینہ کے باہر غار میں چھپے ہوئے تھے اور یہ بدبخ غاروں میں تناش کر کر کے قتل کر رہے تھے بھائی بغات کے بھی کوئی احکام ہوتے ہیں خروج کے بھی کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں یہ ظلم و درندگی کوئی اسلام نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو آپ ہیرو کر کے پیش کرتے ان کی وکالت کرتے اپنا منہ کالا کرتے تو خیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ابن خیات نے بڑی مضبوط صنعت سے نقل کیا ہے ایک مثال سے اندازہ کریں شامی وام بھی پہنچ گیا اور کہنے لگا باہر نکلا تو ابو سعید خودری نے بھی تلوار سنبھال لی کہ میں تو باہر نہیں آؤں گا تو اندر آئے تو, تو یہ قتل کر دوں گا وہ پھر اندر آ گیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تھا میں تو قتل کر دوں گا مگر پھر انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یاد آ اپنی تلوار رکھ دی اور کہا کہ انت ابو اسمی ان تبو من اصحاب النار گناہ اپنے سر پہ لے جہنمی ہو جا قتل کرنا ہے کر دے قتل تو اسے کچھ خیال گزرا کہنے کہ آپ اب ابو سعید خدری تو نہیں ہے کہنا میں وہی وہ ہوں تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور کہنا جا بھی تو جا یعنی ایسی ایسی چیزیں بھی پیش آ رہی تھیں اور حضرت جاوید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں. ان کے گھر میں گھسیں بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں ان کے گھر میں گھسیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ براہم دیے تھے وہ انہوں نے تبرک کے طور پہ رکھے ہوئے تھے کتنا زمانہ گزر گیا نصف صدی گزر گئی ہے وہ براہم نصف صدی میں محفوظ ہیں تو بتائیں کہیں میز پہ تو نہیں رکھے ہوں گے نا کوئی بہت ہی چھپا کے سنبھال کے کہیں پہ رکھے ہوں گے اتنی لوٹ مار ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن واقع حرہ میں وہ درائیں بھی میرے گھر سے لوٹ لیے گئے اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس واقعے میں مدینہ سے جو سامان رسد خوراک آٹا راشن دانہ پانی کھجور شجور سب لے گئے تو مدینہ میں اتنی قحط سالی تھی کہ مدینہ کے لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے وہ کہنے لے جائے یہ سب لوگ جن, جن کا ذکر ہے جو جماعت آئی ہوگی کچھ لوگ آئے ہوں گے کہ آپ اجازت دیں مدینہ میں ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں یہاں سے حضرت کی اجازت دیں تو عبداللہ بن عمر نے ان کو مدینہ میں رہائش اور یہاں کی سختیوں پر صبر کرنے کے بارے میں کتب حدیث میں روایات موجود ہیں باب فضائل مدینہ کے تحت وہ چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں یاد دلا کے انہیں وہاں پہ روکا کہ نہیں مدینہ کی سختیاں برداشت کرو نبی باس وسلم کی شفاعت شفات نصیب ہوگی تو یہ سارے واقعات مدینہ میں پیش آئے ہیں پھر یہاں پر بھی نہیں ہوا ہے موصرف اقبا جب مدینہ میں آیا ہے لوٹ سب کچھ ہو گئی جو لوگ جگ میں شریک نہیں تھے ایک ایک کر کے بھی ہر بندہ آئے اور یزید کے بیعت کرے یزید کی بیت کرے اور بیعت بھی کس طرح کرے میرا خیال میں کوئی کیا کہوں میں اس کو یعنی وہ بدبختی کی انتہا ہے صحابہ کرام بھی ان میں ان سے کہلوایا جا رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے آپ اس بات میں بیت کریں کہ میں جی بیعت بیت کرتا ہوں یزید کی کہ میں یزید کا غلام ہوں چاہے مجھے قتل چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے آزاد کرے آپ بتائیں کون سی شریعت ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سی شرافت ہے تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا صاحب میں سے کوئی بھی ہے جس نے کہا ہو کہ ان الفاظ سے بیعت کی ہو تو جن لوگوں نے بھی انکار کیا ان سب کو قتل کیا گیا حضرت سعید ابن مسیب سید التاد جو کہلاتے ہیں انہیں بھی قتل کرنے کے لیے بالکل وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ میں قتل کر دوں تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تو پاگل آدمی ہے کیونکہ وہی بیعت نہیں کر رہے تھے الفاظ پہ نا تو کچھ لوگوں نے قسمیں کھا کے گواہی ہیں دی یہ پاگل آدمی ہے تو اس لیے پھر ان کی جان بچ کے ان کو چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے ان میں سلما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان کے پاس جب کچھ لوگ آئے کہ یہ ہم بیعت کریں یا نہ کریں کیا اس میں کرنا ہے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بیعت کو بیعت غلالت کہتی ہوں ہاں جان بچانے کے لیے کر لو بیت لیکن میں اس کو بیعت اس غلالت کہتی ہوں صحیح سناد میں کتب حدیث میں روایت موجود ہے پاس میں آ تو خیر یہ جو کچھ ہوا اور یزید کا انجام بھی بالکل قریب تھا جو قطب حدیث میں روایت موجود ہے نا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا عذاب اللہ کل مل حلما اللہ اسے ایسا پگلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگل جاتا ہے تو یزید ایسا بیمار ہو جوان آدمی تھا اڑتیس سال کا جوان آدمی وہ ایسا بیمار ہوا کہ بالکل لاچار ہو گیا بستر پہ پڑ گیا ادھر سے فارغ ہو سزا دینی ہے مکہ پہ حملہ کرنا ہے تو یہ لشکر لے کے جا رہا تھا راستے میں ایسا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا مرنے کے قریب ہوا تو اپنے نائب حسین بن نوبیر کو لشکر دیا اور کہا کہ مکہ پہ جاتے ہی حملہ کرنا رکنا نہیں کیونکہ قریش باتوں میں لگا کے سلا کروا لیں گے تو لڑائی کرنی ہمیں تو خون بہانا ہے قریش بہت ہوشیار ہیں بڑے سیاست لوگ ہیں وہ بات چیت شروع کر دیں گے بات چیز نہیں کرنی ہی حملہ کرنا ہے جب اس بد وقت کا آخری وقت آیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر تجھے میرے اعمال میں میرے عامال میں اگر مدینہ پر حملہ کرنے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے تو میری ساری زندگی آ گئی گی بجائے توبہ کرنے کے بجائے استغفار کرنے کے ایک انتہائی بدترین ظلم یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے تو گناہ ہے اگر وہ حرام کو حلال کہہ دے اور حلال ہی نہیں اس کو اس کے اوپر وہ اللہ کی قربت سمجھتا ہو کہ میرے سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی آپ خود بتائیں کیا اس, اس کے بارے میں کہا جائے تو وہ وہاں پہ راستے میں جناب اپنے انجام کو پہنچ گیا حسین بن نمیرہ لشکر لے کے آگے گیا اور گھیراؤ کیا ہے مکہ معظمہ کا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اب بمرش میں معاویہ بن یزید کو حکمران مان لیا گیا اور وہ نیک آدمی تھا نیک لڑکا تھا اپنے دادا کے اوپر گیا تھا طبیعت میں بھی سمجھ بوجھ میں بھی نیکی میں بھی اپنے باپ پہ نہیں گیا تھا بلکہ اپنے باپ کے دور سے وہ اتنا تنگ تھا اس نے کہا جو ہو گیا ہمارے باپ کے دور میں بہت کافی ہے تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اب اپنے خاندان کے اندر ہم نے حکومت نہیں رکھنی تو اس نے کہا کہ میں حکومت کو مسلمانوں کی پہ چھوڑتا ہوں بہت لوگوں نے کہا کہ تو نہیں کرتا حکومت میں بھائی کے حق میں کر دے خالد بن یزید دوسرا اس کا بھائی تھا اس کو میں کسی کو بھی نہیں دوں گا لا و میتن میں زندگی میں اور مرنے کے بعد اس کا بوجھ اٹھا کے دنیا سے نہیں جاؤں گا تو کچھ دنوں میں اس کی وفات ہو گئی اور مسلمانوں کا سب کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا بارہ بج گیا چھ منٹ یہ آپ کے سامنے یہ حرہ کا نقشہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں مدینہ کی فوج ہے وہ سبز تینوں کا نشان ہے اور شامی لشکر وہ سرخ نشان ہے ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں جو ایک پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کی طرف یہ عہد پہاڑ ہے تو اس طرف سے یہ لشکر آیا ہے اور مدینہ کے آ, یہ کون سے سمندر مشرق میں مشرق میں آ کے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ہے چارجنگ میں ختم نہیں ہوگی اچھا تو یہاں پر ایک لڑائی کے دوران ایک بی... میں نے ایک کوئی نیلا نشان پیچھے لگا کے دکھایا ہے نا نظر آ رہا ہے آپ کو نیلی لکیر آ رہی ہے yeah. وہ نیلی لکیر یہ ہوئی تھی کہ وہاں پیچھے بنو ہارسا نامی ایک محلہ تھا بنو ہارسا کے کچھ لوگوں نے غداری کی مدینہ میں جو لڑنے والے تھے ان کے ساتھ وہ جو پچھلا حصہ ہے نا آپ کو ایک, ایک سبز لکیر نظر آ رہی ہے وہ خندق ہے غزل خندق کھودی تھی وہ خندق ہے اس کو انہوں نے دوبارہ کھودوا لیا تھا تاکہ شامی لشکر وہاں سے حملہ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو کھلا حصہ وہ تھا جہاں پہ یہ کھڑے ہو گئے تھے وہاں پہ خندق دوبارہ کھود لی تھی تو لشکر وہاں سے آ نہیں سکتا تھا مگر بنو حادثہ کے کچھ لوگوں نے غداری کی اور وہاں خندق سے, سے گزارنے کا راستہ بنا کے دے دیا ان کو تو جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا ہے نا لشکر کے تو پھر دونوں طرف سے یہ گھیرے میں آ گئے تو <کست> خیر یزید کا انتقال ہو گیا معاویہ نے یزید کا نے حکومت شورائیت کو سونپ دی یزید کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول سن چونسٹھ ہجری میں معاویہ بن یزید نے حکومت سنبھالی اور چوبیس ربیع الاخر میں اس کی بھی وفات ہوگی چالیس دن وہ زندہ رہا حکمرانی سنبھالنے کے بعد اب عالم اسلام میں کوئی بھی حکمران نہیں ہے ظاہر جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر شرپسندوں کو زیادہ موقع مل جاتا ہے کام کرنے کا شرپسندی کا آغاز عبید اللہ بن زیاد نے کر دیا تھا وہ چونکہ گورنر تھا وہاں کا عراق کا بی اللہ بن زیاد نے عراق میں تقریر کی اس نے کہا اب تو کوئی بھی نہیں رہا اب تو ہم ہی ہم ہیں تو اس نے تقریر کی اور کہا کہ بھائی دوستو آپ کو پتہ ہے جب میں عراق میں آیا تھا تو عراق میں کیسے حالات تھے میرے آ... میں نے کتنی ترقی دی آپ کے ملک کو کتنے میں نے روزگار مہیا کیے ہیں اور کتنی میں نے تنہا میں اضافہ کیا لچھے دار باتیں اس نے خوب کی لوگ بھی سن رہے تھے ہاں جی جتنا ظالم آدمی سب کو پتہ جیلیں بھری ہوئی تھی ساری ٹھیک ہے لوگ سنتے رہے تو آخر میں لوگ بھی خیر چلا تھے میں نے کہا راقی لوگ ذہین تو بہت ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ یہ امیر ہم سب آپ کی بیعت کر لیں اچھا نہیں کہ اور زیادہ لوگ آپ کی بیعت کریں کہا ہاں کہ جیلیں کھول دیں سب لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے کہا ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی کھولو جی اب جیلیں کھولی گئیں اور لوگ مجمع اور بڑا ہو گیا اب بیعت کرنے کے بعد وہ سب جب قلعے سے نکلنے لگے تو نکلتے ہوئے وہ قلعے کی دیوار کے ہاتھ جا رہے تھے نا تو ایسے ہاتھ جو بیعت کیا تھا نا ایسے کر کے وہ ہاتھ جانا قلعے کی دیوار کے ایسے کرتے ہوئے جا رہے تھے کہہ رہے تھے ہم نے یہ رہی ابن مرجانہ کی بیت عبداللہ بن زیاد کا جو کنت ابن مرجانہ تھی نا کہ ابن زیاد کی بیعت یہ رہی مٹی ہاتھ پہ مٹی لگے ہم اندر دیوار کا صاف کرتا ہوا گزر جاتا ہے کہ ابن, ابن مرجانے کی بیعت ہم نے یہ صاف کر دی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کر کے ہمیں اپنے ماتحت کر لے گا ہم اس کو اس کو مان لیں گے اپنا حکمران سوالی ہی نہیں ہوتا تو یہ بندے اب زیادہ آزاد ہو گئے جیل سے جتنے لکھے سب اس کے مخالف ہنگامہ برپا ہو گیا بغاوت ہوگی اس کے خلاف ایسے جان کے لالے بڑھ گئے کچھ دن تو پوچھ رہا پھر وہاں سے بھاگ گیا وہاں سے نکل گیا شام کی طرح بھاگا سہیں بنو بھیا کے زیادہ لوگ وہاں پہ تھے اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سارے حالات دیکھ رہے تھے بیس کے اندر تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ معاویہ بن یزید کی وفا تو ہے ریویو لو آخر سن چونسٹھ ہزری اس کے بعد جمع الا آیا جمع الاخرہ آیا پھر رجب آ گیا تین مہینے گزرے تین مہینے میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا عبداللہ بن زبیر اللہ عنہ لوگ اصرار کرتے تھے کہ اب اس وقت میں آپ سے ماہر سیاست دان بہادر آدمی اور ان کے سامنے جو ڈٹا رہا اور ایک کیریئر آپ کا پیچھے آ رہا ہے اس کی بنا پہ آپ سے ہم بیت کریں گے آپ انکار کرتے رہے جب کافی وقت گزر گیا اور خبریں آئیں کہ عبداللہ بن زیاد وہاں پہ بیت لے رہے تو پھر آپ نے نیک لوگوں کے جن میں صاحب اکرام بھی تھے تابعین کی بڑی تعداد تھی ان کے کہنے پر آپ نے بیعت لے لی اور آپ خلیفہ بن گئے رجب سن 64 ہجری میں اور آپ کے بیعت کے قاصد جہاں بھی پہنچے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی اکراہ کے ہر جگہ آپ کی بیعت ہوئی ہے ہاتھوں ہاتھ آپ کی بیعت لی گئی ہے کوفہ میں جیسی خبر پہنچی تو لوگ تو پریشان تھے ویسے ہی نا کیونکہ ہی ہو رہا تھا وید اللہ نژاد کو بھی ابھی بھگایا تھا اتنے آپ کے قاصد پہنچ گئے لوگوں نے بیعت کر لی انصب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے امامت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہیں یہ ایک علامتی جو سربراہی ہے تو آپ کے ذمہ ہیں پھر باقی تقرریاں ہوتی رہیں بصرہ میں بیعت ہو گئی مصر میں ہو گئی خراسان میں ہو گئی مدینہ مر والے تو پہلی تیار تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ کے گرویدا تھے انہوں نے بیت کر لی شام میں بھی بیعت ہو گئی دمشق میں ذحاک ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے بیعت لے لی کیونکہ ذخاک ابن قیس جب معاویہ بن یزید کی وفات ہو رہی تھی نا تو اس نے کہا کہ میں کسی کو حکمران تو نہیں بناتا ہوں لیکن امامت سلاد وحا ابن قیس کریں گے تو امامت سلاط بہت بڑا منصب تھا زمانے میں خوب وہ بھی دارالحکومت کی جامع مسجد میں تو انہوں نے جب بیعت کر لی تو دمشق کے لوگوں نے بھی کر لی پورے عالم اسلام میں صرف ایک صوبہ رہ گیا جس میں بیعت نہیں ہوئی اور وہ تھا اردن اردن کا جو گورنر تھا وہ یزید کا مامو تھا اس نے اپنے خاندانی تعصب کی بنا پر بیت نہیں کی ٹھیک ہے اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر خلاف تقریریں وغیرہ وہ کر رہا تھا فساد پھیلانے کی تیاری کر رہا تھا خیر وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن مسئلہ سنگین یہ ہو گیا اچھا ان حالات میں مروان بن حکم جو دمشق میں تھا اس نے بھی دیکھ لیا اگرچہ خود ایک اقتدار پسند انسان تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ حکومت ہم لوگوں سے باہر جائے لیکن اس نے دیکھ لیا تو ہم تو شکست کھا گئے تو خود مدینہ روانہ ہو گیا عبداللہ بن زبیر سے بیت کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے جس کا ذکر آ... کل آپ نے کیا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ ایک عجیب صورت حال تقدیر تقوین عبداللہ بن زبیر کی خلافت پورے عالم اسلام میں قبول ہو چکی ہے ایک بار پھر ایک صحابی رسول مسند خلافت پر ہیں جن کے عادل جن کی امانت فقاحت دیانت پر سب کا اتفاق ہے اگر ان کے فضائل و وراخب کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے مہارت کتنی تھی شجاعت کتنی تھی ان کی دنیا کی مختلف زبانوں پہ عبور حاصل تھا کتنے ان کے غلام تھے الگ الگ نسلوں کے الگ الگ قوموں کے غلام تھے ہر ہر غلام سے اس کی مادری زبان میں بات کرتے تھے اتنا بڑا تجارتی سیٹ اپ تھا آپ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی تھی پوری دنیا میں تجارتیں ان کی جا رہی ہیں جناب سامان آ رہا ہے جا رہا ہے وہ سارا حساب کتاب ان کے پاس اور عبادت ایسی جو پوری پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے پورے پورے دن گرمیوں میں روزے رکھتے تھے اور نماز ایسی پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ایسی نماز حضرت ابو پڑھتے تھے اور ابو بکر نے نبی آبیہ وسلم میں سیکھی تھی نبی علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابِ نماز حضرت بکر کی تھی اور ان کی نماز سے سب سے زیادہ مشابِ نماز عبداللہ بن زبیر کی تھی کیونکہ اپنے نانا سے انہوں نے سیکھی تھی اور علم اطنا کہ ساری زندگی اپنی خالہ عائشہ صدیقہ سے علم سیکھتے ہوئے گزری تھی وہ خالہ اتنا پیار کرتی تھیں وسلم اوچا کہ یا رسول اللہ سب کی کنیت ہوتی ہے میری کنیت کوئی نہیں فرمایا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پہ کو رکھ لو عبد بن زبیر کے نام پہ آج سے تم ام عبداللہ ہو وہ بھانجا کے جس کو بیٹا بنا کے پالا تھا اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے لیے امی عائشہ کو اتنی دعائیں کرتے نہیں دیکھا جتنا عبداللہ ابن زبیر کے لیے دعائیں کرتے دیکھا علم <تصفح> کا اتنا بڑا ذخیرہ پایا تھا کیا ان کے فضائل و مناقب بیان کریں تو اتنا عظیم انسان تخت پر ہے مجاہد ایسا کہ جو افریقہ کی جنگ ہوئی تھی بہت بڑی عثمان کے دور میں لاکھوں کا لشکر افریقہ کا ہے جرزیر ان کا بادشاہ ہے لشکر لے کے آیا ہے یہ واقع حقائد میں بھی ہے ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے جنگ ہوتی رہی نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا جرزیر نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے سپا سالار عبداللہ بن سعد کا سر کاٹ کے لائے گا میری بیٹی کا نکاح شخص سے میں کر دوں گا یہ سن کے جو لشکر تھا کفار کا اس کی ہمتیں بڑھ گئیں ہر بندہ کہہ رہا کہ عبداللہ بن سعد کا سر میں کاٹوں گا اور مسلمانوں کی ہمت تھوڑی کمزور ہو گئی یار یہ تو عجیب اعلان ہو گیا اب کیا کریں پریشانی تھی ہو گئی وہ تو بڑے حوصلے میں آ گئے عبداللہ بن زبیر اس وقت کوئی پچیس چھبیس سال کے نوجوان تھے لشکر کا ایک حصہ ان کی قیادت میں تھا ان کا فکر کی کوئی بات نہیں ہے آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو جرجیر کو قتل کرے گا جرجیر کی بیٹی کے نگاہ اس سے کریں گے تو یہ اعلان ہو گیا اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو عبداللہ بن زبیر اپنے لشکر کا اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے چکر لمبا کاٹ کے پیچھے چلے گئے تو جرجیر وہاں تخت میں بیٹھا ہوا غلام شمام کھڑے ہیں کچھ محافظ بھی کھڑے ہیں وہ سمجھے پتہ نہیں بندہ اب ڈر گئے نا ہمارے اعلان سے تو سولہ کا شاید لے کے آ رہا ہوگا وہ بیٹھے رہے عبداللہ بن زبیر سیدھا گھوڑے پر کوڑ دھگا کے آگے گیا سر کاٹا نیزے پہ ٹانگا اور کہہ دی یہ لو جرزیر کا سر ٹھیک ہے تو اللہ نے یہ ہمت دی تھی ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کئی بار ایسا ہو گیا سیلاب آیا تو عبداللہ بن زبیر پیر کے طواف کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ لکڑی ہے وہ مشہور واقعہ ہے آپ سب نے سنا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور جناب اوپر سے سانپ گر گئے بیٹے کو لپٹ گیا اور لوگوں نے کہا بچاؤ, بچاؤ بچاؤ بیٹے کو سانپ ہٹایا اس کو مارا انہوں نے نماز ختم کی لوگوں نے پوچھا کہ بچے کی جان گئی تھی آپ کو پتہ نہیں لگا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں لگا کیا ہوا جب یزید کی فوج نے محاصرہ کیا تھا مکہ کا مکہ کا حسین مل نویر نے جو محاصرہ کیا تھا اس محاصرے کے دوران منجنیقوں سے گولے بھی پھینکے گئے تو ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک ٹکڑا پتھر کا آپ کی داڑھی اور حلق کے بیچ سے گزر گیا اور آپ کی نماز میں ذرا جمبش بھی نہیں ہوئی ایسا دل ایسا جگر ایسی یکسوئی اب وہ شخص وہاں بیٹھا ہے حسین بن نمیر جو ہے وہ پھر یہ دیکھ کے گیا معاویہ بھی گیا وہ واپس چلا گیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ شام آ ہم بھی آپ کی بیت کریں آپ نے شام میں نے نہیں جانا یہیں بیت کرتے ہو کرو خیر بیت ہو گئی اب وہ تاریخ کا وہ عجیب موڑ آتا ہے کہ مروان بن حکم روانہ ہے مدینہ کی طرف اور ادھر سے بی بن زیاد بھاگ کے آ ہے عراق سے شام کی طرف راستے میں ایک چوراہا تھا جہاں سڑکیں ملتی تھی مروان مدینہ کی طرف مڑنے والا تھا ادھر سے بن زیاد آگے طرف حضور آپ کہاں کہنا تم کہاں میں تو عراق سے بھاگ کے آیا لوگ مارتے ہیں مجھے تم کہاں کیا میں مدینہ جا میں مکہ جا عبداللہ بن زبیر سے بیت کرنے کے لیے عبید بن زیاد آیا تھا کہ دنیا میں واحد جگہ وہی ہے. جہاں پہ تھوڑے بہت بنو میّا کی حکومت ہے اردن وغیرہ جہاں پر حکومت عبداللہ بن زبیر کی ہے مجھے تو کل ٹانگ دیا جائے گا میں تو نہیں بچوں گا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مروان کو بہکایا اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے ان سے بیعت کرنے کی آپ بھائی لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں عبداللہ بن زبیر آپ کے سامنے کیا ہے آپ عمر رسیدہ ہیں آپ چنا ہیں آپ چنی ہیں آپ بزرگ ہیں آپ اشراف قریش میں سے ہیں تو مروان نے کہا بھائی میری بیت کون کرے گا بھائی اس نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یزید کی وفات ہو گئی ہے اس کی بیوہ اس کی عدت بھی گزر چکی ہے آپ اس کی بیوہ سے شادی کر لیں یزید کا بیٹا خالد اس کی والدہ ام خالد کہلاتے ام خالد سے نکاح کر لیں اور ان لوگوں کو بنو امیہ کے جو حامی ہیں انہیں کہیں کہ دیکھو یزید تمہارا سردار تھا خلیفہ تھا اور خلیفہ کی بےجا بیوہ میرے عقد میں ہے تو میں اس کا والی وارث ہو گیا تو اصل خلیفہ تو میں ہوں دیکھیں یہاں پہ شریعت تو سائڈ پہ چلی گئی نا یہ سارا تعصب والا کام ہے کہ اپنی پارٹی بازی ہے کسی طریقے سے لوگوں کا متاثر کریں اس نے کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے رک گیا ابھی اب دونوں چلے ان لوگوں نے اردن نے اپنا کیمپ لگایا لوگوں کو جمع کیا ایک مشہور کانفرنس جو جابیہ کانفرنس کہا جاتا ہے جابیہ کا اجتماع کہا جاتا ہے بنو میاں کے حامی میں ہر بنو میاں کی سب کی بات میں نہیں کہتے بنو میاں کہتا ہوں سب مراد نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی تھے دیندار لوگ بھی تھے شاید زیادہ اچھے ہی لوگ تھے ان میں لیکن میں ان کے سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو ورغلاتے تھے حضرت امیر معاویہ کے زمانے کی تک بہت اچھا تھا خود حضرت معاویہ تو صحابی تھے ایک بہت بڑے فاتح تھے وہ زمانہ گزر گیا تھا اب زمانہ تعصب کا آ رہا تھا اور یزید نے اس کو کافی چھوٹ دے دی تھی اس ماحول کو نا اب تو یزید کا زمانہ بھی گزر گیا تھا تو اب یہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ صرف تعصب کی بنا پہ کام چل رہا تھا تو جاویہ کے اجتماع میں مروان کے فضائل پہ عبداللہ بن زبیر کے تان و تشریح پہ تقریریں ہوئیں عبد بن زبیر منافق ہے عبداللہ بن زبیر نے قرآن کو بدل ڈالا کیا کچھ نہیں کہا گیا اور مروان ہوئے جس نے عثمان کے قصاص کے لیے یہ کیا مروان ہوئے جس نے عثمان کے قصاس نے طلحہ جیسے بندے کو قتل کیا مروان ہوئے جس نے کرتے کرتے وہ اشتعال انگیز باتیں انہوں نے خوب چنائیں ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے وہ بات کہی کہ لوگوں یہ بتاؤ یزید زندہ ہوتا تم اس کی اطاعت کرتے ہاں جی تو ہمارا خلیفہ تھا کہنا آج یزید کا بیٹا خالد وہ مروان کی کفالت میں یزید کی اہلیت جب آ تو بیٹا تو آلریڈی آ نا ساتھ میں کہیں اس کا کفیل ہے مروان بن حکم یزید کے خاندان کا کفیل یہ ہے یہ یزید کا والی وارث ہے خلافت یہی حقدار ہے اب کر لو بیعت تو بڑی تعداد میں لوگوں نے بیت کر لی یہ بن گیا لشکر اور یہ لشکر بن کے مرض راہت میں آیا ہے وہاں سے عبداللہ بن زبیر کے جو گورنر تھے ذہاک بن قیس انہوں نے بھی لشکر تیار کیا وہ بیلّہ بن زیاد نے کہا مجھے چھٹی دیں کچھ دنوں کی میں اپنا کام کر کے آتا ہوں تو اتنا مضبوط شہر تھا یہ فوج دو سال تک بھی کھڑی رہتی کچھ نہیں کر سکتی اندر چلا گیا اور بڑا میٹھا بن کے جی آپ نے بہت اچھا کام کیا عبداللہ بن زبیر کی بیت کر لی اب ان سب کو جناب مزہ چکھانا چاہیے لیکن اتنے بڑے بڑے کام شہروں میں قلعوں میں تھوڑی ہوتے ہیں آپ لشکر لے کے میدان میں جائیں ان کو مزہ چکھا دیں تو زحاک بن قیص ہے یہاں پہ حکمت عملی کے لحاظ سے غلطی ہو گئی وہ اپنی فوج جو ان کے حامی تھے ان کو لے کے باہر آ گئے. کئی منازل آگے جا کے دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں پیچھے عبید اللہ میں زیاد نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا انہوں نے قلعے کے دروازے اپنے قبضے میں لے لیے دمشق قبضہ کر لیا اب وہ زحاک واپس نہیں جا سکتے پسوائی بھی ہو تو محسوس ٹھکانہ قریب میں نہیں ہے وہاں پہ لشکر پڑے رہے ذہاک امن قید کے پاس زیادہ فوج تھی ان کے پاس کم فوج تھی مروان بھی جانتا تھا عبد اللہ بھی زیادہ پتا تھا عبید نے کہا یہ جنگ آپ طاقت سے نہیں جیت سکتے دھوکے اور مکاری کے ذریعے فتح حاصل کی جا سکتی ہے نا کہ ان ان سلح کی بات رکھے یقین ہو جائے سلح ہونے والی پھر اچانک حملہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سولہ کی بات چیت کو آگے بڑھایا یہاں تک بڑھا دیا کہ سائن دستخط ہونا باقی رہ گئے تھے تو ان وہ لوگ بھی سمجھے کہ اب جو ہوتے وہ صورت حال نہیں رہی بے فکر ہو گئے تو بے فکری کی حالت میں انہوں نے راتوں رات ان پہ حملہ کیا حضر حاق ابن قید شہید ہو گئے حضر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حضر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے تو وہ بڑی یعنی قصمہ پُرسی کی حالت میں نکلے ہیں پہلے حمص میں جو جہاں پر جہاں کے گورنر تھے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بیوی بچوں کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں لیکن چونکہ طاقت عسکری طاقت شام میں عبد زبیر کی اس میدان میں ختم ہو چکی تھی تو جہاں ان کو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی ملے انہیں قتل کیا حضرت کہ نعمان بن بشیر کو بھی قتل کیا سر کاٹ کے ان کی بیوی بی کی گود میں ڈال دیا بیٹی ساتھ کھڑی کہنے سر کا حق تو میرا زیادہ ہے مجھے دیجیے ان کی گود میں ڈال دیا تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب تحریر ہوا لوگ کہتے ہیں جی بن میہ کو برا کیوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں بنو میاں کو سب کو برا نہیں کہتے نا نہ کہنا چاہیے حیثیت قدیلہ برا نہیں کہنا چاہیے لیکن ان میں جن سیاست دانوں نے امت مسلمہ کو ایسے عذاب سے دوچار کیا اور اس قسم کے سانحات سے دوچار کیا ہم ان کی تعریف کیسے کریں انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسانیت اور ہلاک بھی کوئی چیز ہے تو خیر اس کے بعد شام پہ مروان بن حکم کی حکومت قائم ہو گئی اور وہ حکومت عبداللہ بن زبیر کے لیے آخر تک ایک بہت بڑی پریشانی رہی مروان نے جس حکومت کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ اس نو مہینے سے زیادہ اس کے پاس نہیں رہی نو مہینے بعد اس کی وفات ہو گئی وہ وفات بھی عجیب طریقے سے ہوئی مروان کے بارے میں صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ بہت گالم گلوچ کرنے والا آدمی تھا فحش گو تھا صحیح ہے ایک صحیح روایت میں کہ یہ کھڑے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے تو مروان نے آ کے ان کو گالیاں تو مروان نے کہا اسامہ بن زید نے کہا کہ مروان رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن فاحش و متفاہش نہیں ہوتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مروان تو فاحش و متفاہش صحیح صنعت کے ساتھ یہ بات موجود ہے تو اسی یہی چیز اس کی موت کا سبب بن گئی اس نے یزید کے گھر سے میں رشتہ ان کی اہلیت سے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس سے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی کہ اقتدار پسند آدمی تھا سیاسی مفاد تھا نہ یزید کے بیٹے سے اسے کوئی محبت تھی تو اس نے اس بیٹے کو بھی پیار سے نہیں رکھا ہوا تھا خالد کو خالد خود بہت اچھا لڑکا تھا اور علم کا بہت زیادہ شوقین تھا ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو آپ کہ ہیں کہ علم کا جو شوق تھا وہ اس پوتے میں منتقل ہوا تھا اور اتنا شوقین تھا کہ خاص ہاں طور پہ عصری علوم کا یعنی سائنس کا کہتے ہیں عربوں میں سب سے پہلا کیمیا دانی یہ تھا ٹھیک ہے کا ماہر تھا. یہ, تو خیر میں یہ برداشت نہیں کر سکا آخر شریف و نصب آدمی تھا ماں کو جا کے بتا دیا وہ بھی غیرت مند خاتون تھی اس نے بھی برداشت نہیں کیا بس یہ آخری دین ہے اس کا تو رات کو مروان سو رہا تھا تو یزید کی والدہ نے جا کے اپنی باندھیوں کو لے گئی مروان کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ دیے تکیے رکھے ساری اس کے اوپر بیٹھ گئی ساری ایک ساتھ پس یہ کافی تھا اس کے مرنے کے لیے آپ اندازہ کریں اتنا بڑا سیاست دان جو حکومتوں کو الٹتا پلٹتا تھا وہ گھریلو عورتوں کے ہاتھوں بے مسیح کی بے بسی کی ایک بری موت مارا گیا ہر سے دنیا ہر سے حب حب حب حب حب حب مال و جاہ یہ کبھی انسان کا بھلا نہیں کرتی انجان اداروں سے خور ہی کرتی ہے اگر یہ دنیا کی حرص کے پیچھے حکومت کی حرس کے پیچھے نہ پڑتا تو شاید اس کا شمار کے تابعین میں ہوتا ہے اس لیے کہ صحبت عثمان رضی اللہ تعالی نے جیسے لوگوں کی اٹھائی تھی ٹھیک ہے لیکن برا ہو اس چیز کا اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے کہ بڑوں کی صحبت اٹھا کے بھی انسان اچھے انجام سے دوچار نہ ہو مروان مر گیا اس کا بیٹا عبد آ گیا عبد الملک بن مروان نے شام کی حکومت سنبھال لی نوجوان تھا اور یہ اس نے زندگی اپنی نوجوانی ساری علوم کے حصول میں گزاری تھی قرآن مجید کا بہت بڑا قاری تھا حدیث کا اتنا بڑا حافظ تھا امام شابی کہتے میں جس شخص کے پاس جاتا تھا تو اس کو مجھ سے حدیثیں لینی ہوتی تھیں مجھے نہیں لینی پڑتی اس سے میں نے خود حدیثیں جمع کر لی تھیں روایات اور تاریخ اور سب کچھ لیکن عبد الملک کے پاس جب جاتا تھا اس سے مجھے کوئی نئی تھی اس مجھے مل جاتی تھی یعنی روایات کا اتنا بڑا وہ حافظ تھا لیکن جب وہ حکمرانی کے پر بیٹھا تو آپ دیکھیں حکمرانی اگر اللہ کی مدد نہ ہو انسان کو کیسے بدل دیتی ہے اما ابرسی ان نسل امار و تم یہ وہ شخص تھا کہ جب عامر بن سعید حملہ کر رہا تھا مدینہ پہ کہنا کہ بنو میاں کی ناک کٹ جائے گی عبد الملک مرمان نے کہا کہ مکہ پہ اگر حملہ ہوا تو ناک کٹ جائے گی بنو میاں کی اسی عبدالملک نے حکمران بننے کے بعد اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر خلا مکہ پہ حملہ کروایا اس تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں عبدالملک بن مروان جب آیا تو عبداللہ بن زبیر کی گرفت بڑی مضبوط تھی عالم اسلام شام کے سوا سارا ان کے پاس تھا عبدالملک جانتا تھا کہ یہ صورتحال طاقت کے ساتھ میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا تو اس نے ذرا ٹائم دیا اس دوران عبداللہ بن زبیر کو ایک اور فتنے سے سابقہ پڑا ایک فتنا تو خوارث کا تھا وہ بڑی لمبی چیزیں ہیں بڑی تفصیل ہے بڑی جزیات ہے اس کو میں بیان نہیں کرتا وہ آپ تاریخ امت مسلمہ میں آپ دیکھ لیجئے گا ایک فتنا مختار ثقفی کا تھا یہ شخص اپنے آپ کو عبداللہ بن زبیر کا بھی مرید کہتا تھا محمد بن حنفی حضرت علی کے بیٹے اب تو حضرت حسن بھی چلے گئے حسین بھی چلے گئے ان کی ایک بڑا روحانی اور علمی مقام تھا ان کی طرف نسبت کرتا لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ اکابر کی طرح نسبت کرنے والے بے پیرے لوگ مرید نہیں ہیں بات نہیں مانتا کہتا ہے کہ میں مجاز ہوں جی ان کا باتیں میں آ رہی مجاز اس قسم کے ہوتے ہیں جیسے ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک بندہ گیا کیونکہ بہت بڑے شیخ کا نام لیا کہ ان کا نام تو بتایا لیکن بتانا مناسب نہیں سمجھتا بہت بڑے بزرگ تھے ابھی چند سال پہلے وفات ہوئی ہے. ان کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا اب وہ زیادہ یکسوئی میں رہتے تھے ملتے جلتے نہیں تھے نہ انہیں کسی کی اس طرح عام پسند تھی وہ بھی اجنبی آدمی یہ آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھے ہی رہے اور بیٹھے ہی رہے تو اس دیکھ لی حضرت تنگ ہو گئے تھے کہ حضرت جی مجھے اجازت ہے حضرت کا اجازت ہے یہ چلے گئے جہاں جاتے کہتے مجھے حضرت ان سے اجازت حاصل ہوئی مختار ثقی بھی اسی جانا کہتے ہیں مجھے محمد بن حنفیہ سے اجازت حاصل ہے ان کا میں نقیب ہوں بڑے اس نے اپنے مرید بنائے اس نے حتی تک جب دیکھا لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا اس دوران ایک کام اس, اس نے یہ کیا کہ فوج لے کے یہ شام پہ حملہ, حملہ آور ہوا ان کو توابین کہا جاتا تھا اس میں کوفہ کے کافی لوگ تھے جو افسوس کرتے کہ حسین شہید ہو گئے ہم کچھ نہیں کر سکے کچھ سرپسند بھی تھے کچھ ان میں مخلصین بھی تھے تو ایک شخص تو ان کے تو مخلص ہونے کا یقین ہے وہ تو صحابی تھے سلمان البن و فرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا حملہ انہوں نے کیا تھا اور اس لڑائی میں وہ خود شہید ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بھی سارے مرید وہ یا اکثر جو نا سمجھ تھے وہ مختار نے گھیر لی اپنی طرف لے آیا ان کو ان کو لے کے پہلے تو اس نے کوفہ کے اندر جو ہے حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا ان کو قتل کیا ہے یعنی عمر ابن سات کو قتل کیا ہے شمر کو قتل کیا اور جو جو اس کے ہاتھ میں آیا سب کو قتل کیا وہاں سے یہ ہیرو بن گیا لوگوں نے تعریف کی ہیرو بن گیا محتاط لوگ تو نہیں آئے اس کے جال میں لیکن جنہوں نے صرف یہ دیکھا کہ اس نے کام کتنا بڑا کیا ہے اس کے اعمال کو اس کی چالاکی کو نہیں دیکھا وہ اس کے پاس آ گئے. اب یہ عجیب جی غریب دعوے کرتا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں مجھے غیب کی باتیں بتاتے ہیں حتیٰ کہ نبوت کا دعوی کر دیا اور صحابۂ کرام کو اپنی نبوت پہ ایمان لانے کے پیغامات بھیجے اور اس نے کہا کہ انکساری اور توازو کس طرح کر رہا ہے کہ جی اللہ نے بہت سے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں میں ان میں ان سب سے افضل تو نہیں ہوں میں ان میں ان سب سے افضل تو نہیں ہوں لیکن جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا جب یہاں تک بات پہنچی تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی موسب بن زبیر کو عراق کا گورنر بنا کر اس سے نمٹ لو تو ان دونوں میں پھر جنگیں ہوئی ہیں ایک لمبا سلسلہ چلا ہے ان اس لڑائی کے آخر میں پھر مختار صقفی قتل ہو گیا اور ان اس کا سر کاٹ کے مصب کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا ادھر اس دوران عبد الملک تیاری کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں جہاد جاری تھا رومیوں سے سب سے پہلے یزید نے آ کے اس جہاد کو بند کیا ہے لیکن اس نے وہ جہاد بند کیا عبد الملک نے اور نیچے گرا دیا اس نے صرف یہ کیا تھا کہ جو بہترین مورچے تھے وہاں سے فوجیں واپس بلا اور وہ ایسے مورچے تھے کہ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ یہاں سے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنا شاید چند مہینوں کی بات تھی چند مہینوں کی بات تھی پھر یوروپ کے شاید بڑے بڑے ممالک ہمارے پاس ہوتے اور اس کے لیے حضر امیر ماویہ نے کہا تھا مورچہ چھوٹ رہا نے سے ایک جزیرہ ہے بہت بڑا جزیرہ ہے بہت بڑا وہاں پہ کلے بنوا لیے تھے حضم امیر ماغیے نے وہاں پہ کھیتیاں کروا دی تھیں تاکہ ان کو باہر سے رسد کی ضرورت نہ پڑے کھیت لگوا دیے سبزیاں لگوا دیں دی تاکہ یہیں سے رسد پوری ہو اور ان کے لیے ہر قسم کی چیز برابر پہنچ رہی تھی تو جیسے ہی یزید آیا ایک دم سے کا پورا جزیرہ خالی کر کے واپس آ جاؤ دنیا حیران پریشان وہ جزیرہ جو اتنے مشکل سے فتح ہوا اور کوئی فتح کرنا جیسے خدمت فتح کرنا مشکل تھا کتنے حملے ہوئے تھے یہ بھی اسی طرح کی بڑی مشکل جگہ تھی خالی ہو گیا اور خالی ہونے کے بعد پھر مسلمان اسے دوبارہ فتح کرنے میں صدیاں لگ گئیں اس جگہ کو یزید نے تو یہ کہ فوج پیچھے ہٹا لی اس نے یہ کیا کہ رومیوں کے نیچے سامنے دب گیا اور دب کے ان کو خراج ادا کرنے لگا عبد بن مروان ہر ہفتے اتنے اتنی رقم اتنے دینار اتنی اشرفیہ دوں گا شرط یہ کہ مجھ پہ حملہ نہ کرنا یہ کیوں آپ حملہ کرو گے تو میں تو مجھے تو لڑنا عبداللہ بن زبیر سے نا تو ان سے صلح کی اور صحابی سے جنگ کی داغ لگے گیا کہ نہیں لگ وہ نہیں مٹ سکتا قیامت تک بھی چاہے وہ کتنا بڑا عالم فاضل تھا جتنی خوبیاں تھیں اپنی جگہ پر ہیں یہ ایک داغ جو ایک شخص ایک صحابی کے خلاف کھڑا ہو ہم تو کہتے ہیں صحابی کے کانٹا بھی چبوئے وہ بھی بدبخت انسان حضرت عبداللہ نے زبیر کو بھی اس نے ایسے نہیں کیا کیونکہ بہت چالاک تھا اس نے کہا ان کی ساری طاقت وہ عراق میں ہے اور بات بھی ایسی تھی تو عراق نے پہلے مصحف کو زیر کرو اور مصحف کو زیر کرنے کے لیے عراقیوں کی وفاداریاں خریدو وہ لوگ بہت جلدی ہاتھ میں آ جاتے ہیں غیر مستقل مزاج تو اس نے ان کے سپا سالانوں کو پیسے کھلائے بہت پیسہ کھلایا جاگیروں کے وعدے کیے عہدوں کے وعدے کیے پھر لشکر لے کے آیا اور عراق نے نظار کے میدان میں یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں اور بن زبیر نے ایک لشکر کو سپاہ سالار کو اشارہ کیا آگے بڑھو اس نے کہا جی تب وہ آگے نہیں بڑھتا تو میں پہل کیوں کروں اس نے اچھا کہ حملہ کر اس نے کہا ان ناپاک لوگوں کے خون میں اپنی تلوار گندی کیوں کروں تو بن زبیر سمجھ گیا کہ غداری ہو چکی ہے آپ نے خر... اب مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ان سے کہا مجھے ذرا واقع کر بلا سناؤ دہراؤ ذرا کیا, کیا رہا حسین نے انہوں نے واقعہ کربلا کا دہرایا اور محسم زبیر نے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ سنا اور ان کے ساتھ ہی ایڈ لگا دی میدان میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے بیچ میں لڑائی کے دوران عبد الملک عبد الملک نے پیشکش کی یا ہتھیار ڈال دیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن آپ لڑے ہیں اور شہید ہو گئے جب ان کی لاش سامنے آئی تو عبد الملک بھی رویا ہے یزید بھی رویا تھا عبد بھی رویا ہے اور میں نہیں کہتا میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کوئی اداکاری تھی روئے تھے اور روئے اس لیے کہ مصحف بن زبیر عبد الملک بچپن کے ساتھ ہی تھے نیچے سے قرآن پاک اور آگے علم حدیث پڑھنا اور علماء کے پاس جانا محدثین کے پاس جانا چکر لگانا یہ ساری محنت میں ساتھ رہے تو ان کی علاش دے کے یہ بھی صبر نہیں کر سکا رویا ہے اور ساتھ میں کہا کہ مصحب تیرے جیسا بیٹا مائیں مائیں پھر کب جنیں گی مگر بات یہ ہے کہ یہ سیاست بڑی بے وفا چیز ہے یہ سیاست بڑی بے وفا چیز ہے کہ بتاؤ عبداللہ تو ہوا میں کوئی بھی نہیں کہہ رہا سب خاموش نا تو میں چپ ہو جا بیٹھ گیا کیونکہ یہ تو سوات. چوبیس پچیس سال کا نوجوان تھا حجاج بن یوسف تو کیا کرے گا بھائی بیٹھ جا پھر آواز لگائی پھر کھڑا ہو گیا تیسری بار تینوں بار کھڑا ہوا پھر, پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھا پتا نہیں سچا کہا یا جھوٹا کہا بار کہ میں نے خود خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا اچھا ٹھیک ہے پھر تو اچھا تو حجر یوسف نکلا ہے لشکر لے کے ویسے تاڑا ہوا تھا کہ بندہ جو نا بڑا اکھڑ قسم کا بندہ ہے اور مشکل ترین جگہ بھی یہ استعمال ہوگا اس کی وجہ یہ کہ بندہ حجر بن یوسف پہلے کیا تھا سے قاری صاحب تھے قاری تھا پڑھاتا تھا کے اندر وہ شہر ہے نا کس طرح ہے وہ صبح شام تو جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا تو قاری صاحب تھے گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے تھے ابا ان کے مزدور تھے مٹی ڈھوتے تھے تائش کے اندر جو کھدائیاں ہوتی تھیں کنویں کی مٹی ڈھوتے تھے یہ بھی ابا کا شریک ہوتا تھا جب حکومت آئی ان کی مروان کی حکومت آئی تو اس کے ابا نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں فوج میں کام کرتے ہیں دونوں جا کے فوجی بھرتی ہو گئے اس فوج میں عبدالل... حضرت عبداللہ بن زبیر خلاف ایک حملے میں شریک بھی تھے اور باپ بیٹا فوج کے ساتھ مو پھیر کے بھاگے سے شکست خواہ چھوٹے موٹے کام اس کے ذمہ تھے ایک دن عبدالملک نے کہا احجاج تیرے ذمہ یہ ہے کہ جو فوج چلا کرے نا تو کہا چلو بھائی چلو اٹھو اٹھو خیمیں اٹھاؤ سامان باندھو چلو یہ تیرا کام ہے اس نے کہا ٹھیک جب ایک دن لشکر روانہ ہو رہا تھا تو بنو میہ کے ایک بوڑے امیر روح بن زمبا وہ اپنے خیمے تھے اور بڑے بڑے شرفا ہمارا بیٹھے ہیں یہ ہر طرح جا رہا ہے چلو بھی ٹائم ہو گیا چلو بھی ٹائم ہو گیا کوڑا ہلا رہا بھی ساتھ ساتھ وہاں سے چلو وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں ابھی آتے ہیں آتے ہیں یہ گزرا دوبارہ آیا تو کھانا کھا رہے تھے تلوار نکالی خیمے کے رسی کے اوپر ماری پورا خیمہ ان کے اوپر آ گرا بانسوں ستونوں سمیت ان پہ گر گیا کھانا وانا تو سارا ضائع ہوا غروح میں جو کافی عمر رسیدہ آدمی تھے وہ آئے عبد الملک کے پاس تھے تم نے کیسے عجیب آدمی کو تم نے رکھا ہوا یہ کوئی طریقہ ہے تو اس نے حجاز کو بلا لیا یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا حضور آپ کی تلوار میری تلوار ہے میرا کوڑا آپ کا کوڑا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے آپ نے جو آڈر دیا وہ فالو کیا یہ دوبارہ ایسا کریں گے میں بھی ایسے ہی کروں گا سوائے اس کے کہ آپ اپنا حکم تبدیل کر دیں پھر دیکھا مشین ٹھیک ہے مشین بھی کافی پیڑھی قسم کی ٹھیک ہے پیڑے کام کرنے والی تو اس نے کہا کہ پیڑے کام کے لیے یہی ٹھیک ہے تو حج آدمی نہیں اس وقت پھر گیا ہے اور تائس میں مزید اس نے اپنے لشکر بھرتی کیا ہے اور آ کے اس نے مکہ کا محاصرہ کیا ذرا میں آپ کو دکھاؤں نقشے میں آپ لوگ میرا خیال بری طرح تھک چکے ہیں یہ آپ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ سرخ لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں سرخ رنگ کی تائش کی طرف سے یعنی اوپر کی سائڈ پہ آپ کو دیکھیں دو لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایسے اور بیچ میں جو مکانات مکہ مکرمہ ہے بالکل بیچ میں جو سبز نشانت ہے مکانات کے جو حرم شریف ہے تو یہاں پر آ کے انہوں نے مکہ کو انہوں نے گھیر لیا مکہ والے لڑے ہیں لیکن ان کی فوج بہت بڑی تھی عبداللہ بن زہر کی فوج چھوٹی تھی اچھا ایک بات ذہن میں مستقل رکھیے گا کہ مکہ مدینہ صدیوں تک صدیوں تک کبھی بھی یہ فوجی مرکز نہیں رہے کبھی بھی یہاں چھاؤنی نہیں رہی ہے چھاونی کو ہمیشہ سپاہیوں کو اچھا کھانا چاہیے ہوتا ہے گھوڑوں کا چارا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے علاقہ چاہیے جہاں پہ بڑی آسانی سے خوراک پیدا ہوتی ہو زرعی علاقہ ہو سرسد علاقہ ہو وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر غیر آباد علاقے میں اس قسم کے علاقے میں چھاونی پڑے تو ڈبل اسے خرچہ ہوتا ہے ڈبل خرچے کے ساتھ علاقے کے لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں جہاں بھی کینٹ ایریا بنتا ہے تو علاقے کے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے بیریئر لگ جاتے ہیں پریشانی بہت کچھ ہوتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے شہادت سے ایک سال پہلے حضرت امیر معاذ نے فرمایا تھا مشورہ دیا تھا کہ آپ اجازت دیں یہاں پہ ہم چھاونی بنا دیتے ہیں میں شام کی فوج بھیجوں گا چھاونی بن جائے گی انشاءاللہ کوئی یہاں پہ نہیں کر سکتا کچھ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کام کر کے اہل مدینہ کو تکلیف نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو مکہ میں بھی کبھی فوج زیادہ نہیں ہوتی تھی عبداللہ میں زبیر کے بعد ایک محافظ دستہ تھا احکامات جاری ہوتے تھے دور دراز کے علاقوں میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو حجاج بن یوس اگر ابھی مصحف بن زب... زبیر جو تھے ایرا کی فوج ختم نہ ہوئی ہوتی نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر حجاج وہاں سے چلتا وہاں سے چل پڑتے فوج آ جاتی برابر کا مقابلہ ہوتا عبدالملک الملک نے چالاکی یہ کی کہ ان کو پہلے ختم کر دیا پھر آ کے ان کو گھیرا اور یہ پھر محاصہ بڑا لمبا ہوا حج کا موسم شروع ہو گیا اور فوجیں مکہ کو گھیرے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری اور بہت سارے صحابہ کرام حجاج کے پاس آئے خدا کے بندو حج تو کرنے دو مسلمانوں کو تو اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے مہلت ہے حج ہو گیا بڑی مشکل سے حج ہوا ہے حج جیسے ہی ختم ہوا ہے تیرہ چودہ ذوالحجیہ کو اعلان کر دیا حاجی فوراً خالی کریں اس علاقے کو کیونکہ اب ہم منجینی سے حملہ کرنے والے ہیں تو حج بہت سے حاجیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن آپ نے اجازت نہیں دی کیونکہ پہلے ہی جو لڑائی ہونی ہے تو خوراک تو پہلے ہی کم ہے بندے تھوڑے ہوں لیکن ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں فوج بہتر لڑتی ہے البتہ کچھ حبشی جو تھے افریقہ کے آئے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے وہ آپ کے ساتھ تھے اب یہ جو محاصرہ شروع ہوا ہے ذوالحجہ کے دوران یہ پھر جمع اللہ سترہ جماعد اللہ سن تہتر تقریباً یہ لگ بھگ پانچ مہینے پورے بن جاتے ہیں یہ محاصرہ چلا ہے اور اس محاصرے میں ان کے لشکر کی کمک لائن رسد لائن سپلائی لائن وہ شام تک قائم تھی روزانہ اونٹ آ رہے تھے سامان آ رہا تھا بسکٹ آ رہے تھے روٹیاں آ رہی تھیں سب کچھ آ رہا تھا اور ان کے پاس جو محدود ذخیرہ ہے گوداموں کے اندر کھجوریں وغیرہ یہ چیزیں وہی چل رہی تھیں لڑائی ہوتی رہی ہوتے جی عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ یہ دو پہاڑ جو ہیں جبل قبیس ابو قبیس اور جب العن ان کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے لیکن بہرحال آخر میں وہاں سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ ساتھی آہستہ آسان شہید ہوتے جا رہے تھے انہوں نے وہاں منجنیکیں لگا لیں اب تو براہ راست حرم کے اوپر وہ گولہ باری کر رہے تھے منجنیقوں سے پھینک رہے تھے پتھر اور خود بیت اللہ کی حالت خستہ ہو گئی اس سے پہلے جو یزید کے دور میں حملہ ہوا تھا اس میں تو خانہ کعبہ جل گیا تھا ایک شامی نے اپنے نیزے پہ آگ لگا کے اس نے پھینکا تھا تو عبداللہ ابن زبیر کے خیمے کو اس نے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جا کے حرم کو جا لگی تو خانہ کعبہ پردے لٹکے ہوئے تھے ان پردوں نے آگ پکڑ دی خانہ کعبہ جل گیا تھا تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت بنانے کے بعد خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا یہ کتب حدیث سے موجود ہے اور تعمیر بھی ابراہیمی نقشے پہ کرایا تھا آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد خانہ کعبہ دوبارہ شکستہ ہو رہا ہے ٹوٹ رہے ہیں پتھر گر رہے ہیں اور عبداللہ بن زبیر محاصرے کو برداشت کرتے رہے آخر میں وہ لوگ قریب آتے آتے مسجد حرام کے دروازوں تک آ گئے. اور سترہ جماعت اللہ کی جو شب تھی ابھی آخری شب تھی تو بہت سے لوگوں کو عبداللہ حجاز نے اعلان کیا ابھی جو اب جنگ چھوڑ دے ہمارے پاس آ جائے اس نے جھنڈا لگا دیا جو یہاں آ جائے اس کو معافی ہے تو عبداللہ بن زبیر نے خود بھی لوگوں سے کہہ دیا جانا چاہے جان بچا سکتا ہے میں نے تو لڑنا ہے آپ میں سے ہر بندے کو اجازت ہے تو بہت سے لوگ پھر وہاں سے چلے گئے اور بہت سے آپ کے ساتھ بھی رہے آخری دن کے مارکے میں لوگ زیادہ رہ نہیں گئے تھے اور رات کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے ملاقات کیا اسما بنتے ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر حرام کے ساتھ یہ عبداللہ بن زبیر کی رہائش تھی والدہ بھی وہیں پہ ٹھہری تھی متصل جگہ تھی ان سے جا کے بات کی لگتا ہے کل آخری دن ہے اور لگتا ہے صرف قتل ہی نہیں کریں گے لاش کی بھی بے حرمتی کریں گے کہ کوئی بات نہیں بیٹا بکری ذبح ہو جائے تو کھال و کی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے کوئی بات نہیں تو اگلے دن صبح کی نماز عبداللہ بن زبیر نے پڑھائی اور راوی کہتے ہیں کہ اسی اطمینان سے پڑھائی جیسے روزانہ پڑھاتے ہیں اور بلکہ لوگ کہتے رہے کیونکہ لوگ بھی اب گھبرائے تھے تھوڑے سے لوگ تھے کہ ابھی ذرا اندھیرا ایک دم حملہ کرتے ہیں ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کہنے گئے کہ ان کی عادت تھی اسفار میں صبح پڑھاتے تھے جو احناف کے ہاں بھی افضل ہی اسفار میں صبح پڑھنا اسفار ہونے تو روزانہ کا ٹائم جب اسفار ہو گیا پھر آپ آگے بڑھے ہیں اور سور قلم آپ نے شروع کی ہے راوی کہتے ہیں کہ روزانہ کے انداز میں لہجے میں سکون میں اور اس دن برابر ہی فرق نہیں تھا اور نماز کے بعد آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے چہرے دکھاؤ مجھے کون کون ہے میرے ساتھ سب نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے خود سب نے چہرے دکھائے چلو اچھا وہ آخری بات زیرت کر لی اب حملہ کرنا ہے اور مجھے تلاش نہیں کرنا میں کہاؤں میں تو ہمیشہ سب سے آگے ہو کے لڑتا ہوں پھر لڑائی شروع ہوئی ہے تو عبداللہ بن زبیر کے ہر حملے میں شا... جو ان میں شامی بھی تھے مصری بھی تھے بہت سے لوگ تھے تو آپ نے کہا جہاں حملہ کرتے تھے بھاگ کے پیچھے اٹ جاتے تھے تو آپ نے کہا کہ مصر والے کہاں ہیں عثمان کے قاتل ان کو تانا دیا عثمان کے قاتل مصری کا ہے ادھر ہیں وہاں جا کے حملہ کیا ہر حملے کے اندر ان کے لوگ بھی کرتے تھے ان کے ساتھی بھی کرتے تھے آخر ہوتے ہوتے صورت حال ہی ہو گئی کہ آدمی رہ گئے اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو مستحرام کے پھر کعبہ کے پاس آ کے ان کو گھیر لیا اور آخر انسان انسان ہے ایک طاقت انسان کی محدود ہوتی ہے آپ لڑتے لڑتے آخر آپ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کے آپ گر پڑے تب آپ نے وہ شعر کہاسما ان قطل تو میں قتل ہو جاؤں تو لاتبکینی رونا نہیں لم یب قسبی ودینی سوائے لم یب قلّہ ددینی میرے شرافت اور دین کے سوا تو کوئی چیز باقی رہنے والی ہے ہی نہیں نا ختم ہو جانے والی ہے وہ ساری لانت یہ تیز تلوار ابھی تک میرے ہاتھ میں بڑی نرمی سے چل رہی ہے مجھے اس کو چلانے میں ابھی بھی دقت نہیں ہے آپ گرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے حملہ کیا تو آپ نے وہی اسی حالت میں تلوار مار کے اسی پنڈلی کاٹ دی بس دوسرے نے حملہ کیا تیسرے نے حملہ کیا حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے انہ روجی آسماں تیری لحد پہ شبن و افشانی کرے سبز نورست اس گھر کی نگاہ کرے آپ کی شہادت کے بعد بھی ان لوگوں کو چین تھوڑی آیا اسی طریقے سے آپ کا سر کاٹا ہے عبد الملک کے پاس بھیج دیا دیکھ لیں آپ کے دشمن کو قتل کر دیا یقین آ جائے اور ناش کو لٹکا دیا مکہ کے راستے میں گھاٹی پہ لٹکا دیا بن یوسف نے لاش کو بھی ایسے لٹکائے جیسے ڈاکوں کی لاشیں سر نیچے تھا ٹانگیں اوپر تھیں میں آپ کو مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت بتا رہا ہوں اور اب نے کہا کہ لاش ہمیشہ لٹکی رہے گی اس کی تدفین، تجہیز تکفین کچھ بھی نہیں ہوگی آپ اندازہ کریں کہ صرف نماز جنازہ کی اجازت لینے کے لیے حضرت عبداللہ بھائی عروہ کو مکہ سے سفر کر کے شام جانا پڑا تقریباً پندرہ سولہ سو کلومیٹر بنتا ہے اور تقریباً پندرہ دن میں بہت تیز رفتار اٹھنی ان کے پاس تھی پندرہ دن میں دن رات سفر کر کے پہنچے ہیں سے کہا کہ ظالمہ تم نے جو کرنا ہے کر دیا اب جنازے کی اجازت تو دو پیچھے سے حجاز کا آدمی باغ آ رہا حجاج کو پتا اروا نکل گیا نا تو اس نے کہا یہ بندہ بچ کے کیسے نکل گیا اس کو گرفتار کر کے قتل کرنا ہے تو یہ جب داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی انہوں نے امان مانگ لی تھی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں آپ امان طلب کرتا ہوں ٹھیک ہے تم معمون ہو یہ مجھے اجازت دے ٹھیک ہے جاؤ اتنے میں حجاج چٹھی لے کے چٹھی بڑی سپاہیوں میں ہتکڑی لگا دو اس کو تو یہ سنتے اروا نے کہا کہ آپ مجھے امان دے چکے ہیں عبد الملک نے کہا حجاز کی بات تو ماننی پڑتی ہے تو اروا نے زبیر نے کہا کہ زلیل وہ نہیں ہے جو تم سے لڑے زلیل وہ ہے جو تمہاری حکومت میں آئے تو ایسا تانا دیا کہ عبد الملک بالکل شرمندہ ہو گیا بس کہا ہتکڑی کھول دو ٹھیک ہے جا کے تدفین کر دو یہ واپس پہنچے ہیں ایک مہینے بعد تدفین ہوئی ہے اور اس وقت بھی لاش سے خوشبو آ رہی تھی <سلام> تو لاش جب لٹکی ہوئی تھی نا پیچھے تو اسما بنت ابی بکر آئی ہیں لاش کے پاس اور یہ اور اس وقت کہا ہے کہ اما آن علیحا د ر اس گھڑ سوار کے لیے ابھی بھی اترنے کا ٹائم نہیں آیا ابھی بھی لٹکا ہوا ہے اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ہے تو حجاک کوئی بات پتہ لگی اس نے تو بے عزت کرنے کے لیے لٹکایا تھا اس نے کہا تو اس کی تو عزت بڑھ گئی اس کی والدہ کے اس کال سے نا یہ تو قیامت تک یہ کال چلے گا تو اس نے آگے کہا آ پہلے کہا کہ اسما کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس فوجی آیا یہ میں آپ کو مسلم کی روایت بتا رہا ہوں جب بھی بات آتی ہے صحابہ کی ان صحابہ کی جو ان بدبختوں سے لڑے ہیں ان بدبختوں کے بدبخ وہ صفائی وہ روایات کا انکار کرنے پہ آ جاتے ہیں حتیٰ کہ مسلم کی اور سیاح کی روایات کے بھی انکار کر دیتے ہیں انہیں منکر حدیث بننے سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے حدیث کا انکار ہو جائے شریعت بدل جائے کچھ بھی ہو جائے حجاج کے اوپر ایمان سلامت رہنا چاہیے ان کا یہ اسلام ہے یہ کیا ہے تو حجاز نے کہا پکڑ کے لاؤ کس کو بھائی صدیق اکبر کی سو سال کے قریب عمر ہے سن تہتر ہجری کی سن تہتر ہجری کی سن ایک ہجری میں ماشاءاللہ جوان تھی تہتر سال تو اس ٹائم کو گزر گئے کہ جب انہوں نے ہجرت کی رات ہجرت کے دن اپنی اپنا وہ پٹکا کھولا تھا کمر بند اور اس کو توشہ دان باندھ کے دیا تھا تو ظلم طاقین کہا جاتا تھا تو حجاج آیا اور کہنے لگا <coughs> حجاج نے کہا لے کے آؤ تو جو بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی اس بد کے پاس وہ گیا کہیں وہ نہیں آ رہی کہیں دوسرے کو بھیجا جاؤ کہہ کہ آؤ گے نہیں آؤ گی تو اس کو بھیجوں گا جو تیرے سر کی چوٹی پکڑے گھسیٹ کے لے کے آئیں گی وہ آ کے اس نے یہ بات کہی کہ ہاں ہاں اسے کہا اسی کو بھیجے جو میں چٹیا سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جایا میں قدموں سے تو نہیں جاؤں گی اس کے پاس یہ سن کے حجاج پھر خود ہی آیا پاؤں پٹاختا ہوا آیا اور آ کے کہا کہ دیکھا تیرے منافق بیٹے کا ہم نے کیا حشر کیا, کیا منافق نہیں تھا تحجد گزار تھا روزہ دار تھا نیک کار تھا تو اس نے کہا کہ تم وہی ہو نا دوپٹے دو والی تانے کے طور پہ کہا。اچھا اچھا تو وہی ہے نا دو دپٹے دو والی یہ <تصفح> ان کے لیے تو فخر کا لقب تھا مسلمان تو فخر کے طور پہ کہتے تھے نا لیکن فاصل کو فاجر لوگ اس لفظ کو ایک گندے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس معنی کے اندر ان کو تانا دے رہا تھا تو کہنے لگی کہ تو مجھے کون سے دوپٹے کی شرم دلا رہے اس کی جو کہ ہر شریف عورت استعمال کرتی ہے یا اور ٹکڑے کی جس کو پھاڑ کے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو توشہ دان باندھ کے دیا تھا تو وہ لاجواب ہو گیا عرب کا سب سے بڑا خطیب کہلاتا تھا لاجواب ہوتا نہیں تھا لاجواب ہو گیا پھر آپ نے اگلی بات کہی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اِنَّ فی ثقیفہ کذاب و مبیر بنو ثقیف میں کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا کذاب تو ہم نے دیکھ لیا مختار ثقفی قذاب اور مبیر کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مبیر خونخار خون بکر کی حدیث کی تشریح تب سے لے کے آج تک بلا نژ تمام شارحین کے یہی مقبول ہے اس میں کوئی اور تصویر ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خونخار کہا ہے آپ اس کا دفاع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیا مو دکھائیں گے بتائیں تو حجاز نے مبیر کا تو وہ بھی انکار نہیں کر سکا آپ اندازہ کریں حجاز بھی اس کا اتنا انکار نہیں کر سکا کہ رسول اللہ کے ارشاد بنو صقیس کے مبیر خوخار آدمی کا مصداق میرے سوا کوئی نہیں تو اس نے کہا ہاں میں مبیر ہوں لیکن تعویل آگے کرتا ہے ہر باطل الفقہ حدیث کو لیتا ہے تو تعویل کر لیتا ہے اس میں ایسا ہے کہ نہیں کہتے ہاں میں مبیر ہوں میں خوخار ہوں مگر مرافقین کا خوںخار یہ کہہ کہ کے اس کو فوراً واپس ہوا تاکہ آگے کوئی جواب نہ مل جائے تو آپ نے کہا منافقین کا خونخوار نہیں منافقین کا سردار یہ تان یہ جرح اتنی بڑی جرح جس پر ہوئی ہو اور اتنی بڑی صحابیہ کے ہاتھوں ہوئی ہو اس کی تعدیل ممکن ہے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے وہ ہزار تحجد پڑے ہزار بار جہاد کرے ہزار بار حج کرے وہ مجروح ہی رہے گا تو حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور یہاں سے پھر بنو امیہ کا جو زمانہ خالص جو تھا بنو مروان بلکہ کہنا چاہیے بنو امیہ کی حکومت کے دو حصے ہیں ایک سفیانی اور ایک مروانی بنو سفیان کی حکومت میں تین حکمران حضرت امیر معاویہ یزید بن معاویہ معاویہ بن یزید بنو مروان کی حکومت میں خود مروان وہ اس کو تو حکمران کہنا بھی نہیں چاہیے تو باغی حکومت کی چھوٹی سی عبد المن بن مروان کو آپ پہلا حکمران کہہ سکتے ہیں سن سے اس کی حکومت شروع ہوتی ہے یہاں پہ ہماری لکھی ہوئی تاریخوں کے کلمیات اور رونے کا مقام ہے کہ ہماری تاریخوں میں جب خلافت کی بات لکھی ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ یزید، معاویہ بن یزید اور آگے اگلا حکمران اگلا خلیفہ مروان اگلا خلیفہ عبد الملک بن مروان عبداللہ بن زبیر کو ان دونوں کے زمانے میں ایک باغی کے طور پہ لکھا ہوتا ہے چاہے باغی کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں لیکن وہ ظاہر یہی کرتے ہیں کہ حکومت ان کی تھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے عقل کے اندھو حکومت عبداللہ بن زبیر کی تھی آپ اصناف کے اقوال تو دیکھیں حافظ بن کثیر نے کیا لکھا ہے حافظ زہبی نے کیا لکھا ہے امام نبوی نے کیا لکھا ہے ہم تو خود کیوں تاریخ بچوں کی طرح پڑھتے تھے خود اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے ہم نے یہی پڑھا تھا سب سے پہلے جو میں نے یہ بات سنی اپنے شیخ حضرت مولانا یہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت ملفوظات سنا رہے تھے فقی الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنا رہے تھے اپنی مجلس میں اس میں یہ ملفوظ بھی تھا کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں مروان عبدالملک کو خلیفہ مانتے ہیں حالانکہ اس دور میں عبداللہ بن زبیر ہی شرع خلیفہ تھے ان کے مقابلے میں مروان عبد باغی تھے پہلی بار سن کے حیران ہو یہ پہلی بار رہا سن رہا ہوں دو سب میں غالباً ثانیہ میں پڑھتا تھا اس کے بعد پھر یہ چیزیں سامنے آتی چلی گے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اگر آپ اس کو صرف آپ اس کو تجویز کے طور پہ دیکھیں کہتا نظر اس کے کہ وہ صحابی ہیں غیر صحابی ہیں جو پہلے خلیفہ بن جاتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے نا یہ جو بعد میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر کی خلافت عالم اسلام کے آٹھ میں سے سات صوبوں کے اندر رجت چونسٹھ میں ہو گئی مروان نے خلافت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے الحجہ میں پانچ مہینے کے بعد ایسا ہے کہ نہیں اور اس کی خلافت آخر تک پورے عالم اسلام میں نہیں تھی وہی شام تھا یا مصر تھا شام کے بعد مصر پہ دو صبح آ سے زیادہ نہیں آسے میں تو یہ ہمارے تاریخ کے بارے میں ایک تو تاریخ کے اندر یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو المیا ہیں لیکن وہ المیا اپنی جگہ پر صرف ہمارے لیے فتوحات کے اندر سبق نہیں ہے شکستوں میں تکالیف میں اس سے زیادہ بڑے اسواق آپ کے سامنے آتے ہیں جس آدمی نے ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی دیکھی ہو اس بندے کے کیا تجربہ حاصل ہوگا جو بندہ زیادہ تکلیفوں سے گزرتا ہے تجربے اس سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں تو اگر تاریخ میں ہم صرف خیر ہی خیر پڑھیں ساری تو خیر کی باتیں پتہ تو چلیں گی لیکن خیر والے مشکلات سے کیسے گزرتے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ آپ کو پھر ایسے حالات سے آپ کو پتا لگتا ہے عبداللہ بن زبیر کے میں چھوٹی سی آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ جب حجات کے لشکر نے گھیرا ہوا تھا تو عبداللہ بن زبیر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت اجازت دیں کہ ہم شب خون مارے انتے رات کو اچانک حملہ کریں تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان پر شب خون سے منع کیا ہے جو بھی ہیں کلمہ گو ہیں اور اس کے مقابل آپ نے ان کا تو دیکھا کہ مرض راحت میں کیا کیا تھا انہوں نے وفاق ابن قیص کے لشکر شب خوں مارا تھا رات کو حملہ کیا تھا تو یہ فرق ہے اصل کامیابی اس میں نہیں ہے کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے زندہ کون رہا ہے شہید کون ہوا ہے یہ کامیابی ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کامیابی یا ناکامی کا معیار یہ ہے کہ اسلام پر بدترین حالات میں مشکل ترین صورتحال میں اٹل کون رہا ہے ثابت قدم کون رہا ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی زیادہ دن چلی ہے کامیابی یہ ہے کہ کسی نے اگر دس دن بھی حکومت کی ہے تو اس نے ایک دن بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر سودا نہیں کیا یہی اصل تاریخ ہے اور یہی ہمارے لیے اسوہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے سبق کرنے کی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ہمت میں نصیب فرمائے بآخر الدان الحمد للہ